إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عاماننا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 من من لِلَّهِ محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ سورت البقرا کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے حب راہ و الرسول یعنی اللہ سے بھی محبت ہونی چاہیے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے خب الخب رسول یہ ایمان کے جز اج... کے... کا... ہے کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نہ ہو جائے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 کسی کی خوبی کسی میں کوئی خوبی دیکھ کر کی اس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو جائے کسی چیز کی طرف اے, طبیعت کا مائل ہو جانا اس کا نام محبت ہے لیکن محبت جو ہوگی کسی کے اندر کوئی خوبی آپ دیکھتے ہیں کسی کے اندر کوئی حسن جمال دیکھتے ہیں کسی کے اندر کوئی کمال چیز ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کا دل جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے اسی کو محبت کہا جاتا ہے اسی طرح سے کسی کے احسانات کو یاد کر کے آپ پر کسی کے احسانات ہیں کسی نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ بھلائیاں کی ہیں اس کے احسانات اور اس کے فبر و کرم کو یاد کر کے آپ کے دل میں جو اس کی چاہت اور اس کی طرف مینان ہوتا ہے اسی چیز کا نام محبت ہے اب کائنات میں سب سے زیادہ احسان اور سب سے بڑا قدر و کرف ایک انسان کو جو ہوتا مخروق پر ہوتا ہے وہ اللہ وحب لا شریف کا ہے اس قدر اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں کہ ہم استعمال تو کرتے ہیں مطلب حسو ہے اللہ رب العالمین کے انعامات کو یاد کرنا چاہیں اور کوئی گننا چاہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی نہیں سکتا رب العالمین کا فرمان ہے اللہ تعالی کے حسانات اللہ تعالی کے کمال کو اگر لکھنے کے لیے دنیا کے ساتھ, ساتھ سمندر اور یہ دنیا کے سارے درختوں کو کرم بنا دیا جائے اور صاف سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور کوئی لکھنے والا اللہ تعالی کے احسانات اللہ تعالیٰ کے سر کرم کو لکھنا چاہے اللہ تعالیٰ فرماتے لکھ نہیں سکتے صاف سمندر کے سیاہی اور سات زمینوں کے درخت کے قلم ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ رب العالمین کی حق اللہ تعالیٰ تمام اللہ تعالیٰ کا احسان ختم نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا شکر گزار بنائی اور اپنا بنائی تو سب سے محبت یہ تماما ہم نے بتلایا یہ محبت اللہ رب العالم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہو کہ کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو اور محبت ایسی ہو اللہ تعالہ کی ہر بات پر عمل کرنے پر وہ محبت آپ کو مجبور اور آبادہ کر دی اس کو کہا جاتا ہے محبت اور اتنی محبت ایمان والوں کے دل میں وہ اللہ تعالیٰ کی ضروری ہے اللہ رب العالمین نے ایمان کا تقاضا بیان کیا ہے ربر آدمی نے فرمایا سورت المجاطا کیا ہے نہ اللہ رب اللہ نے کہر اے نبی جو شخص ایمان لا لیتا ہے کرما کہہ کر کے مسلمان ہو گیا اور کرنے کا اقترار کر لیا اب اس کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت پر کائنات کی کوئی چیز غالب نہیں آتی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کلمہ گو کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا گھر پہ اس کا, کا بیٹا ہو اس کا باپ ہو جمع نہیں ہو پاتی رب العالمین نے فرمایا یہی لوگ جب کسی مسلمان کے دل میں اللہ تارا کی محبت ایسے تعبست ہو جائے کہ اب کسی نہ فرمان اور نہ فرمانی کی محبت کی جگہ بات نہ رہے تو تھے فرما کے بھی انہیں کے بہت یہی لوگوں میں داخل کریں گے جس جنت کے اندر جاری ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے جائیں گے اور اپنا آدمی نے ساتھ رمایا پورا ہز اللہ غالب آیا کرتی ہے جو لوگ اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر واقع رکھتے ہیں اور اس کے پھر اللہ تارا کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں ان کو اپنی جبابستیا جن جنت کا وعدہ کیا ہے کی محبت ہوتی ہے حضرت ایک اور کہا یا رسول اللہ متسا قیامت کرائے گی سوار کرنے والا مسلمان ہے مرد موم ہے پکا سچا مومید ہے اسی لیے نے کہا جا رہا سلو گا مت اور قیامت کمائے گی آپ نشانت کی تیاری کر رکھتی ہے جو قیامت کا انتظار کر رہا ہے اور قیامت کے بارے میں قیامت کی کیا تیاری کی ہے اس نے کہا جا رہا چلوں ہم نے قیامت کی تیاری کر لیا ہے اور ہمیں کیا ہے اس نے کیا اپنے دل کو اللہ کے محافظ محمد نہیں جیسے آج تم نے ہم سے لوگوں کے ساتھ رکھے گا مہام احمد تھا تو تجھے بشارت ہو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں تجھے انہیں لوگوں کے ساتھ رکھے گا جس سے تو نے محبت کیا ہے صحاب المسلمہ کہتے ہیں جب صحابہ المسلموں نے نبی علیہ السلام سے یہ جملہ سنا کہ وہ بے لاہی اور حق رسول کا یہ مقام مرتبہ ہے کہ اس کی مدد اس کی بنا پر مولا جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا یہ سننے کے بعد فبا قال فبشر المسلمون فرحا اشد من قول النبي صلى اتنی بڑی خوشی کی لہر کبھی نہیں دونوں کی جن کا اس کلمی کو سن لینے کے بعد کی محبت کر دے حضرت انتبار اپنا انتبار حضرت ہے امام بخاری امام مسلم اور دیگر نقل کیا ہے حضرت اللہ کہتے ہیں ہم لوگ رہی طرح کی مجلس میں دیتے ہوئے تھے انسان کے بارے میں بارے میں سوال کیا نہ کسی اور مسائل کو پوچھا اس نے صرف ایک ہی سوال کیا یا رسوڑا کما کرا پی رجنی یہ کامن والا مایا محبت کرتا ہے لیکن ان کے بے سے بن نہیں پاتا اور کسی روایتی اور وباحت ہے اس نے کہا ترانی والے عمل ہے یا رسوم اللہ ایک رش کی نامی ہے کچھ نیک لوگ ہے بڑے الا کر کے حمل کرتا ہے لیکن ان کے پیسے امل کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے ان کے پیسے نیکیاں نہیں اگر اس نے نیت لوگوں سے محبت کیا ہے تو نیت لوگوں سے محبت کرنے کی سے محبت کیا ہے اتنا سننا تھا وہ سچ دل اس کا کپا بان ہونا نبی اس حدیث کے اندر ہم تمام کو کہ مقصد یہ آپ کے صاحب ہے میں ان کے سے عمل نہیں کر پاتا میں کیا نہیں کر سکتا لیکن بہت آدمی کس سے محبت کرتا ہے جنت میں میرے سے محبت کرو اللہ سے کرو رسول سے کرو صحابہ سے کرو ان کے والے چار برتے ہیں ان سے محبت کرو گے اور ان کا طریقہ آؤ گے تو ان کے ساتھ تمہیں جانا ہوگا یہ نل میرے خلاف صاحب کا فیصلہ ہے حضرت تاج کر بڑی حدیث سے بڑی سابت ہوتی ہے نمبروں سے, سے, سے, سے, سے, سے, سے, سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دوارت ان حدیثوں کے اندر دی گئی ہیں پہلی پشارت یہ ہے کہ قیامت کے دن حشر میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ جیسے کہ پرانے پاٹ سور پا کی عادت ہو شا کرنا یہ جو کے کے کے کے کو گے گے اور اپنی ہیں ہیں سوال کرتا ہے اور سوالات اللہ بنا کر کے سامنے اللہ دنیا میں میں محبت کرتا ہو. تو ہی اللہ, ہے. اللہ کی میں محبت مجھے تنگ کرتی ہے تو محبت قرار نہیں پہنچتا کرار ملتا جب تک میں چل کر کے آ کر کے آپ کی بریش میں آپ کا دیدار نہ کر دو لیکن موت کا جب کو یاد کرتا ہوں ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے وہ نا تھی اور مجھے بھی مرنا ہے لیکن دونوں کے مرنے کے بعد میں جنت مل بھی گئی تو ہمیں جنت میں آپ کی محبت ہوں گی تو میں پہنچ سکوں گا فرابسام خاموش رہے امیر مبنی راستر عزیز اللہ تعالیٰ اس پر تو نے ایسا سوال کیا اور ایسا اس نے مسئلہ رکھا کہ نبی فرابسام خاموش رہے دھوڑی دیل میں آت سر مبارک جھگا اور کی طرح ایر امین وحی साथ سورة انہیں ساتھ کی آج لے کر کے آگے کہ رب پل آدمی رشاہ خامتو ہیں کہ اے مندہ بھومن اگر تکر سے دنیا اللہ سے محبت کیا مرنے کے مار قیامت کے لیے جنت کے لیے ہم اس کو محبت کیا ہے دنیا میں رکھیں گے جنت ہوں گے نمبر دو میرے بھائی لوگ اس حدیثیش میں ایک فطیلت یہ بھی بیان کر دی گئی ان لوگوں کی جو اللہ کی نئی کی رسول کی کی محبت, سے محبت کیا کرتے ہیں ان کی دوسری فکیلت یہ ہے کہ ہم کر دے کو الحمد <سلام> اللہ رب رین کی محبت اور محبت دل میں جتنا زیادہ پیرست ہوگی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 نہیں ہوگ جب تک مانوں میں تو آپ اپنے بچوں سے بھی محبت کریں گے محبت کرنا ہی اللہ کے نبی کی سنت اگر آپ کی محبت محبت رسول سچی ہوگی تو اپنے محبت ہوگی تو سنت نبی سے محبت ہوگی آپ کی لائف میں محبت ہوگی اللہ کی سچی محبت ہوگی ہو ہو تو محبت ہو کی محبت ہو اللہ تعالیٰ کتاب سے اور اللہ تعالی کے نازی کردہ سے اللہ مجھے ادا کر دے اور محبت ہمیں ادا کر دے جو محبت کرتے ہیں محبت ہمارے دلوں میں جو कर جو یہ کیا آپ کے قریب ہم کو پہنچا دینے والی ہیں میرے بھائی لوگ اب पता کیسے چلے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سچی ہے یا جھوٹھی ہے نمی کی محبت کی علامت کیا ہے ہم کیسے سمجھیں اور کیسے ہم سابت کرتے کریں کہ واقعی ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے اور رسول کی محبت ہے اس, کا اس کی ایک علامت گئی ہے کچھ لوگوں نے قرآن نوی ہے پاس کے زمانے میں ہم سے بڑی محم سے بڑی محبت کرتے ہیں رسول سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے بڑے لمبے لمبے دعوت یہ سور آنے کی آیت امتحان ناگن کیا فرمایا کل ان کل نم کو ہٹکانا ہوا وہ اکثر ہمارے ندی ان سے کہہ اور پیرے کر کے اگر تم نیلا کر, کر کے تم نے سائن کر دیا کہ ہم اندازہ محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور سندر بھر کے سارے کو تمہارے ماں جس ملک اپنی اپنی میں کر دے. ہمارے ہمار اپنے رہتے ہیں اس ملک کو ہر قسم کے اللہ سے ہر مسلمان کو امن ومان فرما جتنے ہمارے مسلم ممالک ہیں ان تمام ملکوں کو ہر قسم کے فساد سے سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے اور انہیں امن و امان عطا کر دے اور تمام مسلمانوں کو ایک کر دے متفق کر دے متحد کر دے جس کا میں رہتے ہیں اللہ رب العدمی اس ملک کے حکمرانوں کو روک لے ان, ان کے ہاتھ کو, کو پکڑ لے جو ملنے کے لیے نقصان دہ ہوتے للمؤمنین ابو يرمي على المسلمات ان الله رحمه الله ان الله امر بالعدل والاحسان وانให في القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم العاقلون وذكر الله اكبر وتقوه الله, الله تعالى <تصفيق> کوشش فرمانا ہے کہ واحد اللہ نواسہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقا